فلاحی ہر دو جہاں کی رحبل کتاب و سنت کی روشنی ہے رسول رحمت کے پیارے فرمان اور صحابہ کی زندگی ہے فلاح بائے یہ نوے انسان حاصل کر لو تعلیم قرآن الحمد للّہ وسلاۃ والسلام وعلیٰ رسول اللّہ وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین وبا آج انشاءاللہ ہم سورا البقرا شروع کریں گے سورہ البقرہ یہ مدنی صورت ہے اور اس کا بیشتر حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد کا جو آپ کا ابتدائی دور ہے اس کے اندر نادل ہوا اگر یہ ساری کی ساری صورت مدنی ہے لیکن چند آیات اس میں مکی بھی شامل ہیں یہ پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ترتیب صورتوں کی ایک صورت के بعد دوسری صورت اور اسی طرح صورتوں के اندر آیات की ترتیب یہ ترتیب توقیفی ہے توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب خود بنائی ہے لیکن نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کا جو حصہ اور جو آیات ضرورت کے مطابق تھیں حالات کے مطابق تھیں وہ نادل ہوتی رہیں لیکن ہر حصہ نادل ہونے والا وہ اس جگہ پر لکھوا دیا جاتا تھا کہ جس جگہ پر وہ موجود ہونا چاہیے یا ترتیب میں جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے تو یہ مکمل ترتیب توقیفی ہے اگرچہ بعض مدنی صورتوں میں مکی آیات موجود ہیں اور بعض مکی صورتوں کے اندر مدنی آیات کو شامل کیا گیا ہے تو یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا لکھوا دیا یہ واضح کر دیا تھا اور آپ نے کاتبین وہی کو اسی طریقے سے لکھوا دیا تھا تو یہاں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں اس کو ہم سورہ البقرہ کہتے ہیں سورہ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس صورت کے اندر بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعہ گائے کا موجود ہے تو اس کی نسطرف نسبت دے کے اس سورت کا نام البقرہ رکھا ہے لیکن یہ کوئی اصول مقرر اصول نہیں ہے کہ قرآن مجید کے نام کس اصول پر ہیں جس صورت کا جو نام اللہ نے چاہا رکھ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتا دیا اور اسی طریقے سے آپ نے کاتبین وہی کو وہ نام بتا دیا اور وہ وہی نام معروف ہیں بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کا ایک سے زیادہ جن کے نام معروف ہیں اور اللہ کے نبی نے بتائے ہیں تو جن کا ایک ہی نام ہے ہم ان کو ایک ہی نام سمجھیں گے اور اگر متعدد نام ہے تو وہ بھی اسی طرح سمجھیں گے لیکن کوئی نام ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے کوئی ترتیب ہم اپنی طرف سے مقرر نہیں کر سکتے یہ سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ توقیفی ہے یعنی اللہ کی طرف سے مقرر ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسی طرح بیان ہوا ہے یہ ترتیب اللہ کے نبی نے خود نہیں دی ہے نہ بعد میں کسی نے دی ہے یہ ساری ترتیب اور یہ سارے ناموں کی تفصیل یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کو توقیفی ہی کہتے ہیں تو یہ صورت بالعموم مدنی صورت ہے تو مدینہ کا جو ابتدائی حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسی حصے کے اندر یہ نادل ہوئی ہے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ کے سامنے یا تو اوس قدرت کے مشرقین قبائل تھے جو کتاب سے واقف ہی نہیں تھے جو وہی کے نظام سے واقف ہی نہیں تھے جو مذاہب اور شریعت کے عمومی باتوں سے واقف ہی نہیں تھے وہ باپ دادا رسم و رواج سنی سنائی چیزیں انہی کو دین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جیسے مکے میں مشرقین کا تصور تھا اور قدرت کے مشرقین کا بھی دین کے بارے میں کچھ ایسا ہی تصور تھا لیکن مدینہ کے اندر بنو قریدہ بنو ندیر بنو قینق یہ تین قبیلے یہود کے بھی آباد تھے یہودی وہ لوگ تھے جو شریعتوں کو جانتے تھے جو کتابوں کو جانتے تھے جو وہی کے نظام کو جانتے تھے یہ یہ سب چیزیں ان کے علم میں تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں آنے کے بعد آپ کا جو معاملہ زیادہ تر ہوا جن کے اندر مزاحمتیں ہوئیں یا اختلاف ہوا مخالفت ہوئی وہ مخالفت زیادہ سامنا یہود کی طرف سے تھا اور یہودی اپنے حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے لیکن کتابوں اور شریعتوں کو جاننے کی وجہ سے وہ زیادہ بحث کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معاملہ مدینے میں آنے کے بعد چونکہ ان سے ہوا تو اس وجہ سے اس صورت کا جو بڑا ابتدائی حصہ ہے وہ یہود سے ہی متعلق ہے بنی اسرائیل سے متعلق ہے ان کی تاریخ سے متعلق ہے ان کے عادات و اتوار سے متعلق ہے وہ جو بحثیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی چیز انی چیزوں کے بارے میں سورا البقرہ کا یہ حصہ خاص طور پر پہلا پارا اور دوسرے پارے کا کچھ حصہ یہ اسی سلسلے میں نادل ہوا ہے پھر اس کے ساتھ مدینہ میں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایک معاشرہ تشکیل دیا اور اجتماعی امور کے لیے تربیت کرنا شروع کی تو اس اس صورت کے اندر پھر عبادات کے احکام موجود ہیں نماز با جماعت کے احکام موجود ہیں اسی طریقے سے روزہ روزے کی فرضیت اسی صورت کے اندر نادل ہوئی ہے حج کی فرضیت اور حج کے ارکان اور طریقہ وہ بھی اسی کے اندر نادل ہوا ہے اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ یہ بہت بڑا موضوع ہے تربیت کے اعتبار سے تو اسی صورت کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے تو یہ یہ دوسرا حصہ سورہ البقرہ کا وہ تربیت سے متعلق ہے احکام سے متعلق ہے اور جس کا تعلق اجتماعی امور سے ہے معاملات سے ہے اسی طریقے سے خواتین کے مسائل بھی اس کے اندر نادل ہوئے ہیں خواتین کے معاملات نماز کس وقت نہیں پڑھنی ان کے حیض کے معاملات اس کے متعلق احکام اسی طریقے سے پھر نکاح اور طلاق کے احکام یہ بھی ایک موضوع ہے بڑا جو اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے تو گویا کہ عبادات کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی زندگی کے مسائل تھے جن کی اسلامی معاشرے کو ضرورت تھی اور وہ, وہ مسائل بھی اس صورت کا موضوع بنائے گئے ہیں اسی طرح سود کے متعلق احکام بھی اسی کے اندر نادل ہوئے اگرچہ یہ سود کے متعلق آیات اور احکام جو نادل ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری حصے میں نادل ہوئے ہیں یہ شروع میں نادل نہیں ہوئے یا درمیان میں نہیں سود کی حرمت کا سلسلہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری یعنی تقریباً دور کی بات ہے وہ بھی اسی کے اندر نادل ہوا اور یہ حصہ بھی سورہ بقرہ کا حصہ بنا دیا گیا تو یہ ہے بالعموم اس صورت کے بنیادی موضوعات کے جن کے لیے یہ صورت نادل ہوئی اور اس صورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت سات اسب سات بڑی صورتیں لمبی صورتیں ان میں سے یہ سورا البقرہ بھی ہے جو ان سات صورتوں کا علم اور فہم حاصل کر لے وہ میری امت کا عالم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنی امت کے عالم ہونے کی بنیاد سات یہ لمبی صورتیں جو ہیں جن میں سورا البقرہ ہے اس کے بعد پھر آل عمران ہے عمران کے بعد النساء، المائدہ پھر اس کے بعد انعام اعراف یہ،, یہ،, یہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں اسب التوال میں شامل ہیں تو آپ نے فرمایا جو ان صورتوں کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے علم حاصل کرتا ہے وہ میری امت کا عالم ہے اسی طریقے سے اس صورت کے بارے میں سورہ البقرہ کے بارے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ ہاں اور اپنے گھروں میں سورا البقرہ کی تلاوت کرو جو سورا بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کرتا ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اگر موجود ہو تو وہ بھاگ جاتا ہے تو اس صورت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے اسی طرح ابو ماما الباہلی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو صورتیں البقرہ اور عال عمران یہ دو ایسی روشن صورتیں ہیں جو بھی کثرت سے ان کا مطالعہ کرے گا ان کو پڑھے گا قیامت کے دن یہ دو بادل یا دو صاحبان کی شکل میں یا پرندوں کے دو جھنڈ ہیں ان کی شکل میں یہ دو صورتیں آئیں گی اور پڑھنے والے کے بارے میں بحث کر کے سفارش کر کے قیامت کے دن اس بندے کے لیے نجات کا باعث بنے گی تو اس لحاظ سے اس صورت کی بہت اہمیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ البقرہ سے دس آیات کا ذکر کیا ہے کہ جو دس آیات کا کثرت سے تلاوت کرتا ہے وہ اپنے گھر کو شیاطین سے جنات سے جادو کے شر سے ان چیزوں سے محفوظ کر لیتا ہے وہ دس آیات کون کون سی ہیں سورہ البقرہ کی پہلی چار آیات اس کے بعد آیت الکرسی آیت الکرسی کے ساتھ اگلی جو اس آیت الکرسی کے ساتھ ہی دو آیات ہیں وہ تین یہ ہو گئیں اور تین اس سورت کی آخری آیات جو لاہ ف سماوات و مافل ارد یہاں سے شروع ہوتی ہیں اور سورت کے آخر تک یہ تین آیات گویا عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ دس آیات کا مطا... بندہ تلاوت کرے اور کثرت سے کرے وہ اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر بار کو سب کو شیاطین کے شر سے جادو جنات سے وہ محفوظ کر لیتا ہے عوض باللہ من الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم علیلامیم <ميم> ذالق القاب الار بفی خدل المطقین الدینہ یو منونہ بل غیب و یوقیمون صلاطہ و مماء رضک نا ہمفقون بما ذیل علیکہ وما ذیل من و بالآخرت ہم الاقا علا ہدم مربحم بلاک حم المفلحون یہ بات پہلے سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید پورے کا پورا یہ خطاب کی شکل میں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی ہے تو بالکل اس طرح سمجھنا چاہیے جیسے ایک موضوع کے متعلق اللہ تعالیٰ خطاب فرماتے ہیں کبھی وہ خطاب بہت مختصر ہوتا ہے کبھی وہ جامع ہوتا ہے کبھی بڑا طویل ہوتا ہے مثلا یہ ایک خطاب ہے یہ جو یہ پہلی چار آیات ہیں یہ ایک خطاب ہے ایک موضوع ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک دعوت پیش کی ہے اور اسی طریقے سے پھر آگے مخصر مخصر خطاب ہیں جو مشرقین اور کفار ہیں ان کے بارے میں ایک خطاب ہے منافقین کے بارے میں ایک خطاب ہے اسی طریقے سے پھر عمومی ہدایات ہیں کچھ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کے متعلق اہل ایمان کو اللہ مخاطب کرتے ہیں اور اس موضوع کو ایک لمبے خطاب کی شکل میں صورت میں بیان کیا گیا ہے تو یہ اس طریقے سے ایک پورا خطاب ایک پورا خطبہ پہلا ابتدا میں ایک خطاب ہے جس کے متعلق اللہ نے اللہ نے قرآن مجید کا تعارف قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہونے والے لوگ ہیں ایمان والے لوگ ہیں ان کو اس قرآن سے کیا حاصل ہوتا ہے اور وہ حاصل ہونے والی چیز ہدایت ہے پھر ہدایت کی تفصیل آگے بیان کی گئی ہے کہ وہ کیسے حاصل ہوگی کیا خوبیاں چاہیے ان لوگوں کے اندر جو قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ ایک خطاب ہے پورے کا پورا تو اسی طریقے سے تفسیر قرآن کے اندر اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ خطاب کتنی آیات پر مشتمل ہے اور مختصر ہے جامع ہے تفصیلی ہے کیسا ہے یعنی اس انداز سے اس کو سمجھا جائے پھر خطاب بار بار ہے ایک موضوع کو ایک بار بیان نہیں کیا گیا ہے بہت بار, بار اس کو بیان کیا جاتا ہے تاکیب مقصود ہوتی ہے تقرار سے دل و دماغ میں بات کو بٹھانا سمجھانا ہوتا ہے کہیں اجمال ہے پھر اس کی تفصیل ہے اس کی تاکید ہے قرآن مجید چونکہ سمجھاتا ہے تربیت کرتا ہے جیسے استاد تربیت کرتا ہے اہم چیزوں کو استاد بار بار سمجھاتا ہے بار بار تاکید کرتا ہے بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ تربیت کے لیے جس طرح استاد بار بار ایک بات کرتا ہے اللہ بھی بار بار, بار بات کرتا ہے جب باتیں جو باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں ان کو زیادہ دوہرایا جاتا ہے زیادہ دل و دماغ میں بٹھایا جاتا ہے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جی تکرار جو ہے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے بالکل ہے بہت زیادہ ہے تکرار لیکن اس تکرار کی بڑی اہمیت ہے یہ کتاب چونکہ کتاب ہدایت ہے کتاب دعوت ہے اور جو مان لینے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ تربیت اور نصیحت ہے ظاہر ہے ماں باپ استاد ہر وقت وہ اچھی سے اچھی باتوں کی نصیحت کرنا اور جو باتیں زیادہ اہم ہوتی ہیں ان کو بار بار بیان کیا جاتا ہے بار بار ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کی توحید سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی صفات کے مسائل سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اس لیے قرآن مجید میں اللہ کی توحید کو اتنا بیان کیا گیا ہے اللہ کے اسماء اور صفات کے مسائل کو اس کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد آخرت کا مسئلہ بڑا ہی اہمیت رکھتا ہے تو اس کو بہت ہی زیادہ بیان کیا گیا ہے تو جو چیزیں فکر کو درست کرنے کے لیے عقیدے کو صحیح کرنے کے لیے ضروری ہیں ان کو بہت بیان کیا جاتا ہے اسی طرح جو اعمال میں زیادہ اہمیت رکھنے والے عمل ہیں ان کو قرآن مجید میں بار بار بیان کیا جاتا ہے تو یہ انداز یہ اسلوب ہے قرآن حکیم کا اس کی ہدایت کا دعوت کا اور تربیت کا تو سورت کا آغاز ہو رہا ہے لام میم لام بیم یہ کیا ہے یہ حروف مقات یہ قرآن مجید کی متعدد سورتیں ہیں جن کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں اس کے اوپر مفسرین کی بہت بحث ہے بعض لوگوں نے کہا یہ صورتوں کے نام ہے یہ صورتوں کے نام ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں اسی طریقے سے بعض نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز ہیں اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا علم اپنے پاس رکھا ہے یہ بہت صحیح بات ہے یہ اس کے سمجھنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے اور اس کے اندر دراصل یہ دعوت ہے کہ پورے کا پورا قرآن اللہ کی طرف سے ہے جن جن چیزوں کی وضاحت فرما دی اللہ نے نبی نے وہ سب کچھ قرآن مجید کا حصہ ہے پھر اسی طریقے سے کچھ حروف حروف تہجی حروف تحجی وہ بھی اس کے اندر نادل ہوئے ہیں اس کے متعلق کچھ نہیں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کوئی چیز منقول نہیں ہے کہ علی فلاں سے کیا مراد ہے حامیم سے کیا مراد ہے فلاں حروف سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی اس حوالے سے بیان نہیں ہوا اللہ کے نبی کی طرف سے اگر بیان نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کے متعلق کچھ نادل نہیں ہوا بچ یہ حروف نادل ہوئے ہیں لیکن اس کے متعلق ان کی وضاحت کے لیے کچھ نادل نہیں ہوا اگر اللہ تعالی کی طرف سے نادل ہوا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے کیونکہ اللہ کے نبی کا ذمہ یہ تھا کہ آپ پہنچا دیں اور پورا پورا پہنچا دیں اور کچھ چیز کوئی بھی چیز چھپائیں نہیں جب اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خاموش ہیں تو ہمیں بھی اس کے اوپر اسی طرح خاموش رہنا چاہیے جس طرح تلاوت کیا ہے ان کو اللہ کے نبی نے اور صحابہ کرام نے ہم بھی اس کو ت... اسی طریقے سے تلاوت کریں گے اور منزل من اللہ سمجھیں گے اور یہ دعوت سمجھیں گے کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی بیان کیا ہم ان کو ایسے ہی تسلیم کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ مشرقین مکہ یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کسی سے سن لیتے ہیں کوئی رات کے اندھیرے میں آ کر ان کو کچھ بتا دیتا ہے پھر وہی وہ ہمارے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نادل ہوا ہے یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے تو یہ بات کہہ دیتے ہیں حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں کوئی ان کو بتا دیتا ہے سمجھا دیتا ہے ویسے خود بھی یہ بڑے فصیح السان ہے ہاں جی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہتا تھا کہ ان کی شیری صلاحیت اتنی زبردست ہے کہ کوئی شاعر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتا تھا قرآن مجید سن کے اللہ کے نبی سے کہ اس کا اثر کتنا گہرا ہوتا ہے دلوں کے اوپر تو لوگ اس قسم کے سوالات اس قسم کے شبہات اور اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تو یہ جو حروف مقطعات ہیں حقیقت میں یہ جواب ہے ان سب کا جو بحث کرتے تھے قرآن مجید کو یہ سمجھتے تھے کہ کو کوئی اور بتا جاتا ہے یا یہ خود اپنی طرف سے بنا لیتے ہیں پیش کرتے ہیں بڑے شاعر ہیں بڑے کاہن ہیں اس قسم کی باتیں اللہ oh, تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی الف لام ہا میم این سین کاف، کاف یا این سوت یہ حروف تہجی ہیں اے عرب کے بڑے بڑے ماہر لوگوں زبان اور لغت کے جاننے والوں یہ وہی حروف ہیں کہ جن کے ساتھ تم بھی کلام کرتے ہو تم بھی اپنے شعری مجموعے تیار کرتے ہو ہاں؟ یہ،, یہ وہی حروف ہیں حروف تہجی جو عام تمہارے ہاں مستعمل ہیں وہی حروف قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں لیکن اس کے متعلق ہمارا رسول خاموش ہے ہمارا رسول اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کو اسی طرح نادل کیا ہے رسول نے اللہ کے نادل کردہ قرآن کو اسی طرح پیش کر دیا ہے علف لام میم سے یہ یہ نہیں بنایا کلمہ نہیں بنایا الف ل میم اس سے الم بھی تو بنتا ہے علم ایک کلمہ ہے باقاعدہ اور اس کا معنی ہے علم کا مانا کیا ہے درد علم کا مانا کیا ہے درد لیکن اس کو اس کو الفلامیم کو ملا کر بھی کیونکہ اللہ نے اس کو جس طرح کلام کیا ہے کلام اللہ کا ہے جس طرح اللہ نے کلام کیا ہے فرشتے نے آ کر اللہ کا کلام پیش کیا ہے وہی حروف تہجی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حروف اسی طریقے سے پڑھے ہیں تو یہ ایک تو اپنی طرف سے کچھ نہیں بنایا جس طرح نادل ہوا اسی طرح پڑھ دیا ایک تو یہ دلیل ہے دوسری اس کے اندر دلیل یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے کہ بھئی یہ حروف تہجی ہیں نا اس کے ساتھ اس کے ساتھ تم بولتے ہو کلام بناتے ہو سب کچھ کرتے ہو تو قرآن کے مقابلے میں پھر کچھ بنا کے دکھاؤ نا کوئی صورت بنا کے دکھاؤ کوئی آیت بنا کے دکھاؤ کوئی اس کے اس کے برابر کا یا اس سے بہتر تم کلام بنا کے بتاؤ اگر یہ یہ انسان ہے ہمارے نبی اگر یہ کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو تم بھی انہیں حروف کو استعمال کر کے حروف تحجی کو تم بھی بنا سکتے ہو تو گویا کہ یہ چیلنج ہے ان حروف کا اس طریقے سے نادل ہونا ایک دعوت ہے تمام اہل عرب کو اہل لغت کو کہ آؤ تم مقابلہ کرو یہ دوسری توجی اور یہ بہت صحیح باتیں ہیں دونوں ہی اس کے سمجھنے کے لیے البتہ بعض آ, یعنی صحابہ میں سے یہ پھر اس کی توجیہ بھی کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے توجیہات ثابت ہیں وہ بیان کرتے کرتے تھے کہ اس صورت کے شروع میں یہ یہ حروف آئے ہیں اس سے یہ مراد ہے فلاں صورت کے شروع میں یہ الف, یہ حروف آئے ہیں ان کا ان سے یہ مراد ہے تو بعض نے مراد بیان کیا ہے لیکن عمومی طور پر عمومی طور پر سلف کے اندر جو بات طے شدہ ہے وہ یہ کہ اللہ اعلم بمراد ہی کہ اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے اس کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا یہ بات سب سے زیادہ صحیح زال کل کتاب رہی بفی خدل متقین کتاب یہ کتاب حالانکہ عربی میں اسم اشارہ قریب کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اشارہ وہ کیا ہے حاضہ اور اس کی تانیس حاض ہی یہ یہ قریب کے اشارے کے لیے اور دور کے اشارے کے لیے عربی لغت میں مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے ضالع ہاں سال دور کے اشارے کے لیے اور قریب کے اشارے کے لیے دل کا لیکن اگر قریب کے اشارے کے لیے استعمال ہونے والا کلمہ دور کے لیے استعمال کیا جائے یا دور کے لیے استعمال ہونے والا اشارہ قریب کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ بلاغت میں اصول ہے کہ اس سے تاکید مقصود ہوتی ہے اس سے تاکید مقصود ہوتی ہے کلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید کے لیے یہ فرمایا زال کل کتابو حالانکہ معنی کرتے ہیں یہ کتاب لغوی اعتبار سے مانا تو بنے گا وہ کتاب لیکن اس کو زال کل کتاب ہو تاکید کے اس لیے ہم اس کا معنی کریں گے یہ کتاب یہ کتاب اچھا قرآن مجید کو کتاب کیوں کہتے ہیں کتاب کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کلام کیا تو لوہ محفوظ میں لکھ دیا لوہ محفوظ میں لکھ دیا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جبلیل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل وہی کی شکل میں یہ قرآن مجید آپ پر نادل کیا اور نازل کیا تو آپ نے یہ مکمل قرآن اس کو لکھنے کا حکم دیا اور لکھوا دیا اس کو لکھ کر محفوظ کر دیا تو کتاب وہ چیز ہوتی ہے جو لکھ کر محفوظ کی گئی ہو چونکہ لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کے بعد اس کو مکمل طور پر لکھ کر محفوظ کیا گیا ہے اس اعتبار سے یہ یہ اس کو کتاب کہا جاتا ہے اس کو کتاب کہا جاتا ہے توجیحا تو اس کی اور بھی بہت ساری بیان کی گئی ہیں لیکن بہت سادہ اور عام فہم یہ لکھی ہوئی مکمل کتاب اور یہ کتاب وہی ہے جو لوہے محفوظ میں تھی یہ لکھی ہوئی کتاب وہی اس وقت ہمارے پاس ہے جو لوہے محفوظ میں لکھی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی شکل میں لکھوایا ہے صحابہ اکرام نے اس کو کتابت کر کے اس کو کو کیا ہے اور قیامت تک یہ کتاب اسی طرح محفوظ رہے گی اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں اور باقی میں بھائی بہت ساری بحثوں کو چھوڑتا ہوں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ بحث میں الجھنے کی بجائے جو اہم ترین اور صحیح ترین چیز جس پہ جس پہ سب متفق ہوں یا زیادہ تر متفق اور اجماع ہو وہ باتیں آپ کے سامنے رکھوں ذہن کے الجھنے کی بجائے ذہن کی وضاحت مقصود ہے زالقل کتاب یہ کتاب لا ریب بفی نہیں ہے شک اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہے جی اس کے نادل کوئی شک نہیں کس چیز میں اس کے نادل ہونے میں کہ اللہ کی طرف سے ہے لوگ کہتے تھے یہ انہوں نے خود بنائی ہے کوئی ان کو سنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود اس کا تعارف بھی ان, ہی ان الفاظ میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو مکمل طور پر اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے نادل ہونے میں اللہ کی طرف سے نادل ہونے میں کوئی شک ہے ہی نہیں تنزیل من حکیم من حبیب من حکی من یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو بہت حکمت والا تعریف کیا گیا یہ اللہ جہاں جو ہے اس کی طرف سے یہ نادل ہوئی ہے اس کے نادل ہونے میں اللہ کی طرف سے نادل ہونے میں کوئی شک نہیں نمبر دو اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں اس کے اس کے جتنے ماضی کے واقعات بیان کیے ہیں دیکھیے واقعات بیان کرنے والے اہتمام نہیں کرتے کہ کوئی چیز صحیح بھی ہو سکتی ہے کوئی چیز غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن قرآن مجید نے آتم علیہ الصلاۃ وسلام سے لے کر اب تک جو واقعات بیان کیے اس سے پہلے آسمان و زمین کی تخلیق کے جو سلسلے بیان کیے کائنات کے متعلق جو کچھ بیان کیا قوموں کے متعلق جو کچھ بیان کیا انبیاء سے متعلق جو کچھ بیان کیا اس سارے بیان کے اندر اس کے حق ہونے کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی شک کر سکے کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یہ بات غلط ہے یعنی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں سبحان اللہ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی احکام بیان فرمائے ہیں بہت سارے آکام ہیں اللہ تعالی نے بعض چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے بعض چیزوں سے رک جانے کا حکم دیا ہے تو ان کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں پھر بہت ساری چیزیں ہیں جو مستقبل کے بارے میں بیان کی گئی ہے مرنا ہے موت ہے موت کی حیات کیفیت کوئی نہیں جانتا مرنے کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا آخرت کے متعلق بہت ساری قرآن مجید نے معلومات دی ہیں بہت بڑا حصہ قرآن مجید کا اس حوالے سے بیان ہوا ہے یعنی یہ عالم آخرت کے سلسلے میں جنت دوزخ حساب کتاب بہت کچھ بیان ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی دنیا میں ذریعہ علم نہیں ہے سوائے وہی کے سوائے وہی کے کوئی ذریعہ علم دنیا کے پاس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا فلسفے یہ فلسفے تو بن جاتے ہیں جو دنیا میں موجود چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے بہت نظریات بنا لیے ہیں بہت فلسفے گھر لیے ہیں لیکن لیکن مرنے کے بعد کیا ہے دنیا کے اندر مذاہب اس کے بارے میں بہت بہت اختلاف بیان کرتے ہیں بہت عجیب و غریب ذہن بنے ہوئے ہیں پتہ ہی نہیں ہے محض تصورات اور تخیلات جو ہیں وہ بیان کر ہندو کیا کہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا مرنے کو تو سب مانتے ہیں سب ایک دوسرے کے سامنے بڑے مرے فلاں مرا فلاں مرا مرنے سے کسی کو شک نہیں ہے لیکن شک شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد مرنے کے بعد کے امور کے بارے میں یہ شکوک کو شبہات ہیں لوگوں کو یہ کیا کہتے ہیں ہندو کیا کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو مرتا ہے مرنے کے بعد پھر کہاں جاتا ہے وہ کہتے ہیں دوسرے جنم میں اسی دنیا کے اندر آ جاتا ہے اس کو تناسخ کہتے ہیں وہ تناسخ ٹرانسمائگریشن آف سولز یعنی روحوں کا تناسخ ایک جنم سے دوسرے جنم میں آنا اگر کسی نے نیک عمل کیے ہیں تو پھر وہ اچھی شکل میں آ جائے گا کسی بڑے انسان کی شکل میں آ جائے گا جی گائے کی شکل میں آ جائے گا اگر اس نے زندگی میں پاپ کیے ہیں گناہ کیے ہیں تو بری شکل میں کوئی شکل وہ آ جائے گا وہ کہتے ہیں چوہے کی شکل چوہا ان کے نزدیک بہت بد شکل چیز ہے وہ کہتے ہیں جس نے زندگی میں پاپ کیے ہیں گناہ کیے ہیں تو وہ دوسرے جنم میں یہ چوہے کی شکل میں آ جائے گا کتے کی شکل میں آ جائے گا تو یہ تناسب کا قیدہ یہ ہندوؤں کا عقیدہ اسی طرح اور بہت سارے یہ جتنے سکھ ہیں مثلا یہ جین مت کے لوگ ہیں بدھ مت کے لوگ ہیں جو ہندوؤں سے ہی سارے نکلے ہوئے ہیں یہ ہندو ایک بڑا عقیدہ تھا اس کے اندر سے یہ سارے عقیدے انہوں نے جنم لیا اور مذاہب نے جنم لیا تو یہ سارے تقریباً تناسخ کے قائل ہیں تناسخ کے قائل ہیں اب دیکھیے وہ جب چاہتے ہیں نا کہ بھئی یہ روح جو ہے یہ پاک ہو جائے تو چلو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ اگلے جنم میں اچھی شکل میں آ جائے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس جسم نے پاپ کیے ہیں اس نے گناہ کیے ہیں تو اس کو آگ میں جلا کر راکھ کر دو اس کو آگ میں جلا دو وہ آگ میں جلانے کا تصور ان کے ہاں دراصل یہ ہے کہ اس کے اوپر سے پاپ اور گناہ جتنے دھل سکتے ہیں ہم خود ہی دھو ڈالیں ہاں؟ وہ آگ میں جلاتے ہیں آگ میں جلاتے ہیں تاکہ اگلے جنم میں اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے یہ تصور ہے ایسے ہی مکے والوں کا تصور کیا ہوتا تھا مشرقی نے مکہ وہ سمجھتے تھے کہ مرنے کے بعد بس یہ بندہ مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے ہاں جی مٹی میں مل کے مٹی ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ اٹھنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے مکے والے یہ سمجھتے تھے تو یہ مختلف مذاہب میں مختلف تصورات اور عقیدے یہ پائے جاتے تھے تو اللہ تعالی نے اپنے قرآن میں کتنی وضاحت کے ساتھ ایک پوری زندگی کا ایک پورا ڈھانچہ بیان فرما دیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا عالم برزخ کیا چیز ہے پرزہ کے بعد پھر حشر ہوگا حشر میں حساب ہوگا پھر اس کے بعد جنت دوزخ کا سلسلہ ہے یہ پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے پہلی شریعتوں میں بھی آئی ہے وحی کی شکل میں لیکن اب ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو کے اندر جو کچھ آیا ہے وہ اس پر اعتماد نہیں رہا کہ انہوں نے اس کو بدل دیا اس کے اندر تحریف ہو گئی انجیل کے اندر یہ سب کچھ آیا تھا عالم آخرت کے بارے میں تو اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اب صرف اس دنیا کے اندر اللہ کا قرآن ہے جو محفوظ ہے اور وہ بیان کرتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو فرمایا کہ اللہ اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا ہے اس بیان میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس پر یقین کر لو کہ جس طرح اپنے سامنے دیکھتے ہوئی چیزوں کو تم حق مان سکتے ہو تو قرآن نے جس طرح بیان کیا مرنے کے بعد کی زندگی کو اس کو اسی طریقے سے تمہیں حق ماننا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہے لا رح بفی اس میں کوئی شک نہیں کسی چیز میں بھی کوئی شک نہیں نہ منزل من اللہ ہونے میں شک ہے نہ اس کے حق ہونے میں شک ہے نہ اس کے آئندہ جو کچھ اللہ تعالی نے اس میں بیان کر دیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس پہ پورا یقین اور ایمان ہونا چاہیے سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں مسلمانوں میں سے ہم کافروں کی بات نہیں کرتے یہودیوں نے جنہوں نے حسد کی وجہ سے بغض کی وجہ سے اللہ کے نبی کا انکار کیا قرآن مجید کا انکار کیا یا عیسائی لوگ جو گمراہ ہوئے گمراہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حق کو نہیں پہچانا یا دنیا میں اور بہت سارے لوگ بہت سارے مذاہب ان کی بات نہیں بات مسلمانوں کی ہے دنیا میں کتنے مسلمان ہیں فیصلوں کو چھوڑو جو آج دنیا میں جن کو آپ جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے بارے میں شک کے اندر مبتلا ہے شک کے اندر مبتلا ہے جی جب شک ہے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور واقعی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اس قرآن سے اللہ اکبر اور جنہوں نے شک نہیں کیا اور اس پر یقین کیا ہاں وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے وہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں خزینے رکھے ہیں جو جو نفے رکھے ہیں جو ہدایت رکھی ہے جو کمالات رکھے ہیں ایمان لانے والوں یقین کرنے والوں نے سب کچھ حاصل کیا ہے جن کو شکوک ہے پوچھو جی یہ, یہ جی، اس کے بارے میں شک ہے عقیدے ہیں عقیدے, عقیدے کے بارے میں شکوک ہیں ہاں جی اور باقی چیزیں ان کے بارے میں ان کو بڑا شک ہے اعمال ہیں ان کے بارے میں بھی شک ہے نماز کے بارے میں شک ہے جہاد کے بارے میں شک ہے فلاں چیز کے بارے میں شک فلاں چیز کے بارے میں شک ہے ہاں جی اور جتنے آخرت سے متعلق امور ہیں ان کے بارے میں شک تو یہ کلمہ پڑھنے مسلمان کہلوانے کے باوجود محروم ہیں انہوں نے قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا اور حاصل کرتے ہی وہ ہیں جو اس کو اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن اللہ کا کلام دل سے تسلیم کر کے اس کے حق ہونے پر یقین رکھتے ہیں کوئی شک اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے وہ اس سے سب کچھ حاصل کرتے ہدل متقین ہدایت ہے متقین کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید ہدایت ہے ایک جگہ پہ فرمایا ہُدم و رہمہ ہدم و سرپا ہدایت ہے سرپا رحمت ہے یہ قرآن مجید ہدن ہدایت حالانکہ ہدایت دینے والا ہے لیکن اس میں مبالغے اور تاکید کا انداز ہے ہدن ہدن کا مطلب کیا ہے سراپا ہدایت ہے یہ اس کے علاوہ ایک ایک بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے مختلف پہلو ہوتے ہیں مختلف پہلو ہوتے ہیں لیکن فرمایا اس کا ہر پہلو ہی ہدایت ہے یہ سراپا ہدایت ہدایت کے سوا اس میں کچھ نہیں ہے کوئی دوسری چیز اس میں شامل نہیں ہے خدن یہ ہدایت ہی ہدایت ہے سرپا ہدایت لل متقین متقین کے لیے اچھا بھائی یہ دو چیزیں اس کے اندر آئی ہیں ایک جگہ پر فرمایا ہدل ناس شاہ رمدان الدی انزر فیح القرآن الناس۔ تمام انسانوں کے لیے قوموں کے لیے ہدایت یہاں فرمایا ہدل متقین متقین کے لیے ہدایت ہے کیا مطلب ہے اور کیا فرق ہے ان دونوں میں ویسے تو یہ قرآن مطلق سب کے لیے ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے تمام قوموں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے قیامت تک آنے والے سب کے لیے یہ ہدایت ہے یہ تو یہ تو اس کی حیثیت ہے قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے کہ یہ سب کے لیے ہدایت ہے اس کے اندر ہدایت کی جامعیت اس کی وسعت اور سب کے لیے ہونا لیکن حدل متقین سے کیا مراد ہے حدل المطقین سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے یہ خاص کر دی ہے ہدایت کہ اللہ ان کو ہدایت دے کر ان کو اس منزل تک پہنچا دے گا جس منزل تک انسان کو پہنچنا چاہیے وہ منزل یہ آگے جو باتیں آ رہی ہیں یہ اس کے ساتھ وہ منزل حاصل ہوتی ہے گویا کے متقین اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور اس کی ہدایت اور رہنمائی میں وہ سارے مقصود حاصل کر لیتے ہیں وہ منزل حاصل کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کی ہدایت کے لیے مقرر کر رکھی ہے تو یہ اس سے گویا کے متقین وہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں ہر بندہ حاصل نہیں کرتا ہر شخص اس سے حاصل نہیں کرتا بہت سارے لوگ ہیں جو جو گمراہ بھی ہو جاتے ہیں پرانی مجید میں خود ہی ہے نا جی کہ بعض لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور بعض لوگ گمراہی حاصل کرتے ہیں وہ مایو دل و بیہی الفاصقین یہ دی بیہی کثیرن یو دل و بہی کثیرن و یہ دی بیہی بہی الفاصین اس سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں اس سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں لیکن گمراہ کون ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں گناہ پر نافرمانی پر چلنا جن کی عادت بنتی ہے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں ورنہ یہ تو کتاب ہدایت ہے یہ کسی کو گمراہ نہیں کرتی لیکن لوگ اس سے صحیح رستہ حاصل کرنے کی بجائے جب خود غلط چلتے ہیں تو پھر یہ اس ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے تو خدل متقین متقین کے لیے ہدایت گویا کہ اس سے وہ ہدایت جو اصل مقصود ہے اور جس ہدایت کے ساتھ انسان اپنی اصل منزل تک اور کامیابی تک پہنچتا ہے وہ صرف وہ لوگ ہیں جو کہ متقین ہیں اور متقین کی جو صفات کے حامل لوگ ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں سب ہدایت حاصل نہیں کرتے مطلق سب کے لیے ہدایت لیکن حاصل کون کرے گا فائدہ کون اٹھائے گا وہ یہ لوگ ہیں دل مطین پہلی صفت ہدایت حاصل کرنے والوں کی کیا ہے متقین ہونا چاہیے انسان کو متقی ہونا چاہیے اور متقی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے تمام عوامر جتنے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں ان کو پر عمل کرنا اور جن سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے ایسی تمام چیزوں سے رک جانا ان کے ساتھ بندہ متقی ہوتا ہے اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے اور منہیات کے اجتناب سے انسان جو ہے وہ متقی بنتا ہے جب کوئی شخص اس طریقے سے اپنی زندگی کو تقوی کے اندر ڈھال لیتا ہے اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتا ہے جس طرح اللہ تعالی چاہتا ہے اور ہر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے جس طرح بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے جو بندہ اس روش کو اس رویہ کو اختیار کرتا ہے وہ متقی بنتا ہے اور وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے تو گویا کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ متقی ہونا ضروری ہے پہلی صفت یہ ضروری ہے پھر آگے اس کی مزید وضاحتیں فرمائی ہیں مزید صفات بیان فرمائی ہیں اللہ دینا یو بالغیب وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ یہ بڑی اہم بحث ہے ہاں جی قرآن مجید کی ہدایت حاصل کرنے والے کون ہیں اللہ دینا بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ جن کا غیب کے ساتھ ایمان نہیں ان کو اس قرآن سے کچھ بھی نہیں ملتا دیکھیے دنیا کے جتنے علوم و فنون ہیں ان سب کا تعلق دو چیزوں سے ہے جس کو دنیا علم سمجھتی ہے اس علم کو کے بنیاد پر چیزوں کی حیث ماہیت کو سمجھتی ہے جی وہ دو چیزیں ہیں ایک ہے انسان کے حواس پانچ حواس ہیں انسان کے ہاں جی پانچ حواس ہیں جن کو حواس خمسہ فائیو سینسز یہ پانچ حواس ہیں جن سے لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور دوسری چیز ہے عقل دوسری چیز ہے عقل جو پانچ حواس سے الگ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت بندے کے اندر گویا کہ یہ پانچ چھ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ودیت کی ہیں پانچ حواس ہیں اور چھٹی چیز انسان کی عقل ہے حواس تقریباً سارے اس کا تعلق ظاہر سے ہے عقل انسان کے اندر کام کرتی ہے اس کا تعلق باطن سے ہے تو دنیا میں جتنے علوم بنے ہیں اور ان علوم کی بنیاد کے اوپر جتنے نظریات وجود میں آئے ہیں وہ سارے ان دو چیزوں کے ساتھ آئے ہیں یا تو حواس کے ساتھ آئے ہیں پوری سائنس دنیا میں جتنی پھیلی ہوئی ہے اور سائنس کا جتنا وسیع و عریض سلسلہ ہے اور پھر اس سائنس کی بنیاد پر جتنی ایجادات ہوئی ہیں ان سب کا تعلق حواس سے انسان کے تجربات سے تعلق ہے سائنس انسانی تجربات کا نتیجہ ہے انسان کے تجربات کا اور تجربات کی بنیاد انسان کے حواس ہیں یہ پانچ حادثے انسان کے حواس خمسہ یعنی ان سے جو تجربات حاصل ہوئے ہیں وہ بہت بڑا وسیع و عریض سلسلہ ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں یہ سائنس کے علوم پائے جاتے ہیں عقل یہ چھٹا حادثہ جو ہے اس کی بنیاد پر جتنے فلسفے بنے ہیں انسان دنیا میں جتنے فلسفے بنے ہیں اور ان فلسفوں کی بنیاد کے اوپر جتنے نظریات بنائے گئے ہیں ان کو کلیات کی حیثیت دی گئی ہے ان پہ اصول مرتب کیے گئے ہیں ان سب کا تعلق یعنی فلسفوں سے ہے اور فلسفوں کا تعلق عقل سے ہے اور پھر بعض وہ ہیں جنہوں نے حواس اور عقل کو ملا کر بہت جامعیت پیدا کر کے بڑے بڑے نظریات اور علوم کو دنیا میں وجود دیا ہے ہاں جی یہ پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا جو علم کا سلسلہ ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے لیکن سبحان اللہ قرآن مجید کا تعلق اور قرآن مجید کی ہدایت کا سلسلہ یہ ان دونوں چیزوں سے حواس سے بھی اور عقل سے بھی یہ بالا ہے اس لیے اس کو غیب سے تعبیر کیا گیا انسان کے لیے یہ چیز غیب کی حیثیت رکھتی ہے اور جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی اور قرآن مجید سے بھی جنہوں نے باطل نظریات کو بیان کیا جی بڑے بڑے ایسے لوگ دنیا کے اندر آئے جنہوں نے قرآن مجید سے بڑے بڑے خلط نظریات پیدا کیے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے علوم کو قرآن پر فٹ کرنے کی کوشش کی اپنے سائنسی معاملات کو اپنے عقلی اور فلسفی چیزوں کو قرآن مجید کی بنیاد بنانے کی کوشش کی اس کے اوپر قرآن کو سمجھا اور جو چیزیں اس کی مخالف تھیں ان کو رد کیا صحیح انکار کیا اقوال صحابہ اثار صحابہ معصور تفاثیت میں نے آپ کو الحمدللہ جو اصول سمجھائے ہیں تفسیر کے اندر معصور تفسیر کے جو اصول سمجھائے ہیں حدیث کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرنا اسی طرح اقوال صحابہ اور اقوال تابعین کے ساتھ قرآن مجید کی تفسیر کرنا اس اصول کو چھوڑ کر بہت سارے لوگوں نے قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی یعنی اپنے علوم کی بنیاد پر سائنسی علوم کی بنیاد کے اوپر جدید علوم کی بنیاد کے اوپر بڑے بڑے جو فلسفے معروف ہیں دنیا میں جو بڑے بڑے فلسفی معروف ہیں جن کے فلسفوں کی بنیاد کے اوپر دنیا کے اندر بڑے بڑے کلیات بنے ہیں اصول بنے ہیں ان اصولوں کے اوپر سائنس کے بڑے بڑے کارنامے دنیا نے انجام دیے ہیں اور حقائق دنیا میں بیان کیے ہیں تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر ان چیزوں کی بنیاد پر کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو بڑے علامہ کہا جاتا ہے اور آج کل چونکہ سائنس کا دور ہے جی سائنس کا دور ہے فلسفوں کا دور ہے نظریات کا دور ہے لوگ ان چیزوں سے بہت متاثر ہوتے ہیں تو قرآن مجید کی ایسی تفسیر سے اور ایسے بیان سے جو جدیدیت سے متعلق ہو اور نئی سے نئی چیزیں ہوں نئے سے نئے نکات پیش کیے جاتے ہیں مثلا ایک ایک شخص کو میں نے سنا خود کہ وہ نبی وسلم کا معراج بیان کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا اور احادیث میں جو کچھ موجود ہے معراج کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین سے آسمان پر جانا اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرنا اور ان کی وسعت کا بیان کرنا اور پھر دیکھنا اور ایک ہی رات کے اندر ان کا واپس آ جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنی حدیثوں میں بیان کیا ہے حدیثوں میں منقول ہے یہ سب کچھ محدثین نے مفسرین نے ان سب چیزوں کو محفوظ کیا ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کی تسلی نہیں ہوتی ان کو اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ جی یہ کیسے ہو گیا کہ ایک ہی رات میں اچھا مکے والے بھی تو اسی کا انکار کرتے تھے نا کہتے تھے ہم کیسے مان لیں کہ ایک ہی رات میں یہ بیت اللہ سے پہلے تو بیت المقدس گئے ہیں یہ کتنا لمبا سفر ہے پھر بیت المقدس سے انہوں نے آسمانوں کی طرف جانا شروع کیا اور اتنی وسط اور اتنا سلسلہ اور اتنا لمبا چوڑا معاملہ اور پھر ایک ہی رات بلکہ رات کے ایک حصے میں واپس بھی آ گئے مکے والے نے انکار کیا یہ آج بھی بڑے بڑے منکرین موجود ہیں مہراج کے ہاں? ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی طویلے کرنے والے ہاں? ایک تو طویلے کر کے ویسے ہی معاج کے انکار کرنے والے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے پھر اپنے علم کی اپنے علم اور فہم کی بنیاد پر اب وہ میں نے اس شخص کو سنا وہ جناب بیان کرنے لگا کہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ سائنس میں بجلی جو ہے یہ بجلی جو اس وقت ہم بجلی بناتے ہیں اس بجلی کی رفتار کتنی ہے؟ اس, اس بجلی کی رفتار کتنی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ رفتار اگر اس رفتار کو ہم سامنے رکھ کر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر وہ باقاعدہ حساب کا سوال نکالتا ہے کہ پہلا آسمان اتنا لمبا اونچا ہو سکتا ہے اتنا اتنی وسط ہو سکتی ہے اور چونکہ ہم بجلی کی رفتار اس کا دنیا نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ رفتار ہے اس رفتار کے ساتھ اگر ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے نبی کا معراج ثابت ہوتا ہے حق ثابت ہوتا ہے اور آپ کا جانا بھی اور واپس آنا بھی ثابت ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ دنیا کی جو بجلی ہے بجلی کے لیے جو مسلمہ قواعد ہیں ان کو ان کی بنیاد بنا کر وہ معراج بیان کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کسی کو سمجھ آ جائے تو وہ مان لے گا اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس سے اختلاف کر کے کہے نہیں تمہارے حساب کا سوال ہی غلط ہے وہ پھر انکار کر دے گا وہ ماننے سے انکار کرے گا کئی اصل باتیں یہ ہیں یہ حواس یہ عقل ان چیزوں سے قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو بیان کرنا یہ بات ہی غلط ہے نہ اس سے تمہیں صحیح رہنمائی ملے گی نہ تم ہدایت کے اس نقطے تک پہنچ سکتے ہو اس میں سیدھی اصولی بات یہ ہے کہ ہدایت قرآن کی ان کو ملے گی اللہ دینا یو بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ غیب کا معاملہ غیب کا معاملہ یہ حواظ سے عقل سے ان سب چیزوں سے بالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آئے وہ حدیث جبرائیل جو معروف ہے اس کے اندر جو سوالات کیے اس نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کے جواب دیے ان میں پہلا سوال یہ تھا کہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انت و میں نا بلّاہ و ملائقت ہی و کتب ہی و رسول ہی و بال یوم آخر و انت میں نہ بالقدر خیر ہی و شر یہ چھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے حوالے سے بیان کی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر کے اچھا برا ہونے پر ایمان یہ جتنے ایمان ہیں سارے ایمانوں کا تعلق غیب سے ہے اللہ پر ایمان غیب سے ہے رسول پر ایمان غیب سے متعلق رسول ایک انسان ہے وہ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں جس طریقے سے یعنی سارے انسان پیدا ہوئے ہیں لیکن ان کا جو رسول ہونا ہے اس کا اس ایمان کا تعلق بالغیب سے ہے کتاب ہے ہمارے سامنے ہے الفات میں ہے مجلس شکل میں ہے لیکن اس میں جو کلام ہے اس پر ایمان اس کا تعلق بالغیب سے ہے اسی طریقے سے فرشتوں کا وجود ان پر ایمان بالغیب سے تعلق ہے آخرت میں جتنا معاملہ ہے سب کا تعلق غیب سے ہے تقدیر کا معاملہ جس قدر ہے اس کا تعلق غیب سے ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی وضاحت کرتے ہوئے چھ چیزوں کا تذکرہ کیا وہ چھ کی چھ چیزیں غیب سے متعلق رکھتی ہیں نہ انسان ہوا سے ان کو سمجھ سکتا ہے نہ اپنی عقل سے اس کا احاطہ کر سکتا ہے یہ چیزیں بہت بالا ہیں ان ساری چیزوں سے ان پر جو ایمان لائے گا اور ایمان کی وہ کیفیت جو مقصود ہے اور جو بیان کر دی ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا ایمان کے معاملات کو اسی طرح ان چیزوں کو مانے گا جیسے اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دی نہ ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا نہ ان میں سے کسی چیز کی تعویل کرے گا نہ اس میں سے کسی چیز کی کیفیت بیان کرے گا نہ اس کی شو... یہ مشابہت بیان کرے گا یہ مشابہت سے بھی بہت ساری چیزیں سمجھی جاتی ہیں تو یہ, یہ چیز ایمان سے متعلق ہے تو یہ ہے ایمان بالغیب جو ان چیزوں پر ایمان لائے گا اور اسی طرح لائے گا جس طرح اللہ نے اور اس کے رسول نے بیان کر دیا ایسا ایمان لانے والا شخص قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے جو اپنے حواس کے علوم کے چکر میں پڑا رہتا ہے جو اپنی عقل کے علوم کے چکر میں پڑا رہتا ہے وہ کبھی بھی قرآن سے وہ ہدایت وہ رہنمائی حاصل کر ہی نہیں سکتا جو اللہ تعالی نے اس کے اندر ہدایت رکھی ہے اس میں اس میں ایک تو متقی ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ یعنی ایمان بالغیب بہت ضروری ہے ایمان بالغیب کیا آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے اچھی طرح سمجھ آئی ہے ہاں کہ انسانوں کو اپنے علوم کے تابے قرآن کو رکھ کر سمجھ کر اس سے رہنمائی حاصل نہیں کرنی چاہیے یہ مکمل طور کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کو ہدایت سمجھ گی اس کا پیغام سمجھ گا جو غیب پر ایمان رکھے گا غیب پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ پر ایمان غیب پر ایمان ہے قرآن مجید کے نزول پر ایمان غیب پر ایمان ہے ان ساری چیزوں کو جو حقیقت میں تسلیم کرے گا وہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا ہاں جی وہ یوقیم اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں بعض لوگ اپنے زوم میں اپنے خیال میں ایمان میں بڑے پکے ہوتے ہیں کہ جی بہت ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں لیکن عملی زندگی بڑی کمزور بڑے اسلام سے محبت کرنے والے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے داڑھی مڈی ہوئی بھائی نماز کا کیا حال ہے جی پڑھ لیتا ہوں یعنی نماز میں سستی ہے ویسے قرآن کا بڑا مطالعہ ہے بڑی تفسیروں کا مطالعہ ہے اس نے لکھا بھی بڑا کچھ ہے داڑھی بھی مڈی ہوئی ہے اور نماز کے اندر بھی سست ہے یہ, یہ خود بھی غلط فہمی کا شکار ہے اور اس سے بچو یا دوسروں کو بھی مصیبت میں ہی ڈالے گا है? اس قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ, کہ جو نماز قائم کرتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کو بھی اس طرح قائم کرتے ہیں جیسے اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جلدی جلدی نماز پڑھ کے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ادھر آ آ بلا کر بٹھایا کہا تو نے نماز پڑھی نہیں دوبارہ نماز پڑھ وہ بے گیا پھر اس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے جانے لگا پھر, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تو نماز پڑھ ابھی تو نے نماز نہیں پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار اس کو بلایا بلا کر یعنی اس کو پھر سمجھایا نماز کا طریقہ بتایا نماز کے اندر جو اس نے غلطیاں کی ہیں وہ سمجھائیں جو جلد بازی کر رہا تھا اس کے بارے میں تاکید کی کہ نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پوتے اطمینان کے ساتھ اور ایک ایک عزب کو واضح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ آٹھ چیزوں پر کرنا ہے تشاہد اس طریقے سے بیٹھنا ہے ایک ایک چیز کو پورے اطمینان کے ساتھ نماز میں اطمینان کا حاصل ہونا آزا کا اعتدال پہ ہونا اور اس پورے طریقے کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا اس طریقے سے جو لوگ نماز کو اس کی صحیح کیفیت کے ساتھ قائم کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں پھر اس میں دوسری چیز جماعت ہے جماعت کے ساتھ نماز اس کو نماز کو قائم کرنا کہتے ہیں اکیلا نماز نہیں بندہ پڑھ سکتا بڑے بڑے فلسفی بڑے بڑے عالم بڑے بڑے قرآن کے ماہرین ہاں جی ان کی مسجدوں سے تعلق بڑا کمزور ہوتا ہے جماعت میں آنا نہیں ہوتا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہاں جی غلط بات ہے نماز قائم وہ کرتا ہے جو بعد جماعت نماز پڑھتا ہے تو جماعت کا اہتمام کرتا ہے پھر سبحان اللہ اس کے بارے میں بڑی وضاحتیں ہیں اور اسی طریقے سے پھر نماز کے بارے میں صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود نماز پڑھ لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے بچے کو نماز کی ترغیب دے دس سال کا ہو جائے تو اس کو مار اس پر سختی کر یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرا تو نماز پڑھے اور تیرا بیٹا نماز نہ پڑھے یہ نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں نماز قائم کر بیوی بچوں کو نماز پڑھا یہ جس جس پر تیرا اختیار ہے اس کو نماز پڑھا بچہ تیرے پاس ہے اس کو پڑھا بیوی تیرے پاس ہے اس کو پڑھا اور اگر تو ملک کا سربراہ ہے تو اس ملک کے اندر اللہ دین امکنہ اقام السلا تھا وہ آتب الزکا تھا وہ امر بال معروف ہے وہ نہ ہو انل جب اللہ تعالیٰ نے تجھے اقتدار دیا تجھے حکومت دی تو تیری نماز کی اقامت نماز کا قائم کرنا کیا ہے کہ اس ملک میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان سب کی نماز کی ذمہ داری قبول کر اس کو نماز پر لگا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو جس ملک کے میں حکومت بنا کے بیٹھا ہے وہاں تو نماز نہ قائم کرے فرمایا امکانہ ہم فل عرضے اگر ہم لوگوں کو زمین میں حکومت دیں تو ان کا کام پہلا کام یہ ہے اقام السلتا وہ نماز قائم کریں وہ نماز قائم کریں تو نماز ہدایت ملتی ان لوگوں کو ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں ذاتی طور پر بھی جس طریقے سے اللہ تعالی نے بیان فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حید کیفیت جو بیان کر دی اس میں خوشو خزو اعتدال اور پوری چیزیں اس طریقے سے نماز پڑھے پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور جب جماعت کرواتے تو آپ فرماتے کہ صف سیدھی کرو صف کو سیدھا کرنا اور قدموں سے قدم جوڑنا کندھوں سے کندھے جوڑ کر سیسا پلائی دیوار بنا کر صف بنانا اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے یہ بھی نماز کو قائم کرنا ہے تو جو لوگ ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں اقامت سلاد کا جو اہتمام کرتے ہیں وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرتے ہیں فلسفی نہیں کر سکتے بڑی بڑی ڈینگے مارنے والے قرآن پر بڑے بڑے دعوے کرنے والے دیکھو صحابہ کرام نے ہدایت حاصل کی ہے اس قرآن سے جو مقصود تھا اس قران کا صحابہ کرام معیار ہیں فئن امنو بمثل ما امنتم به فقت دهتا دو اگر یہ لوگ بعد میں آنے والے ایمان لائے وہ ایمان جو صحابہ کرام لے کے آئے تھے فقت دهتا دو تو وہ انہوں نے ہدایت حاصل کی گویا کہ ہدایت قران سے حاصل کرنے والے سب سے پہلے صحابہ کرام تھے اور صحابہ کرام یہی ہیں لیکن جو قرآن نے اصول بتائے ہیں وہ متقین ہونے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ درجے کے متقین تھے ایمان بالغیب کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتے تھے وہ ہمارے اس وقت کے ماحول میں نظریات کی بحثیں اور جناب علوم و فنون کی بحثیں اور ان بحثوں کے ساتھ قرآن میں الجنا الجھانا ان چیزوں کی بجائے جو بات اللہ کے نبی سے سنتے تھے اس کو مانتے تھے ایمان بالغیب کا بہت اعلیٰ معیار تھا ان کے اندر تو آج ہمیں بھی وہی معیار بنانا ہے اسی طریقے سے پھر ان کے اندر اور خوبی کیا تھی وہ نماز بہت شاندار پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی قدم قدم پر ان کو رہنمائی ملتی تھی تو اگلی چیز کیا ہے بہیم نسلاتا وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں سبحان اللہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا کیا دیا بھائی اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اللہ نے جوانی دی اللہ تعالیٰ نے عقل دی اللہ نے صلاحیتیں دیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا جو اولاد دی جو کچھ دیا وہ مما رزک جو کچھ دیا ہے کس نے دیا اللہ نے دیا حا? اچھا پھر جو کچھ اللہ نے دیا ہے یونفکون وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں ہر ہر چیز کو وہ مما رزخ نہ عمومی طور پر اس سے ہر چیز مراد ہے لیکن خصوصی طور پر اس سے مال کا خرچ کرنا بھی اس کے مفہوم میں تفسیر میں شامل کیا گیا ہے تو خاص طور پر مال کو خرچ کرنا مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک تو زکوٰۃ یعنی فرض صدقہ وہ مقرر کیا ہے اس کا نصاب مقرر کیا ہے ایمان والے ہوتے ہی وہ ہیں متقی ہوتے ہی وہ ہیں ہدایت حاصل کرنے والے قرآن سے ہوتے وہ ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ جو اللہ نے مقرر کر دی اور باقی ہر چیز کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہاں جی وہ زکوط بھی پوری کی پوری ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کا بہت اہتمام کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ تو برحان صدقہ دلیل ہے ایمان کی صدقہ دلیل ہے ایمان کی جو آدمی کثرت سے صدقہ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ہے اور جو مال کو بچا کے رکھتا ہے بخل کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اس کا ایمان بڑا ہی کمزور ہے اور کمزور ایمان والوں کو قرآن کہاں سے سمجھ آئے گا قرآن ان کے لیے کہاں سے ہدایت بنے گا تو ایمان والوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس کو لیکن انشاءاللہ شاء اللہ کل کریں اللہ